الحمد للہ وقف وسلات وسلم علا سید تمل امبیا محمد نمصطفیٰ والا علیحابی علی صد وصفیٰ فَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَاءَتْ طَيَّارَتُهُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانون من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارد ولنعلمه من تأوين الاحاديث والله غاذب على عمره ولكن اكثر الناس لا وعلمون. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ايت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصوى إنه لا الظالمون صدق صدی علی نام علیہ وسلم تسلیم رسول <سلام> سلاۃ یا سیدی یا حبیب اللہ سلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت اللّ علی آلکا و یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد و صنادر دکھا تھا لمبیا لہو تحییت و سنات بعد قادر مطلق جل جلالوہو عمان والوہو عزم برحانوہو دی پاک بارگہ دندر دعا و فریاد و التجاہ حق تعالی جل مجدف الكریم سہونا بندائنا چیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و خرطان دی غلطی خطاة محفوظ و فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب و خضا و اشرف و انبیاء باتائے اللہ قصہ سہ یوسف علی سورہ یوسف تفسیر تفصیل روشنی دی اندر اپنے تسلسل تسلسو جاری ہے دعا کرو اللہ رب العالمین سمجھانے دی تو سمجھنے دی اور سارا رل کے عمل کرنے دی توفیق توحفی فرما گئے پچھلی دفعہ فقیر نے گفتگو اس مقام ایسے کہ بھائی نے آ کے یوسف علیہ سلاۃ اسلام کے بھائی نے آ کے والد گرامی دسام سامنے جہرا شور و غوغا گوگا کیا لٹے گا وہ پوٹے گا وہ مارے گئے سرا یوسف نو بگیاڑ کھا گیا حضرت یوسف علی سلاۃ اسلام جات حضرت علیہ علی والسلام نے ایک گھڑی گل حقیقت نہیں سمجھنا وا کہ اللہ تعالی طرف میرے بھی ازمائش ہے اور میرا بیٹا یوسف علیہ صلاح سلام انہوں سے بھی ازمائش فصا پورن جمید تو جدو ازمائش ہو گئی اس وقت صبر بڑی چنگی صبر بڑی چنگی ہے واللہ المسان والا ماتا سفو میں دعائی کرا گا رب سونا خبر دے ان حالات دے اندر ساڈی امداد فرماوے مینوں وی کامیابی نصیب فرماوے میرے بیٹے نوں کامیابی نصیب فرماوے اللہ المستان علی ما تصیفو تو ستا استان گھڑی ہے نا مہیندے خلاف اللہ تعالی کول مدد منگنا ہوں میری بات سمجھ رہو نا میں بالکل آغاز دے اندر ایک بات کرنا چاہنا اے دی توجہ سمان سماعت ہرگز یہ نہ کہ حضرت یقوب علی سلاۃ السلام کی اس کاروائی دا پتہ نہیں سی بالکل سمجھ گئے آج کہ جھوٹ بول رہے ہیں. میرا بیٹا زندہ ہے ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان ہے میں تھوڑی تھوڑی جی توجہ کرانا چاہتا توجہ جو کر جو. میں مثال نے گل کرنا تا بیٹا ہوئے. اللہ ہوا ہر ایک دے بیٹے بےٹے محفوظ فرماوے چند ایک ساتھیاں چلا جائے باہر سیر دی خاطر ساتھی واپسی آن تو تم بھی جو رستے دن بس میں اس طرح رکاوٹ بنی سو ایكسیڈینٹ وغیرہ ہویا ہے یا کوئی جانور آیا ہے تو سڈا بیلی تو آڑا بیٹا اسایا كر دیتا ہے مار دیتا تو سا بس اندی ایل سن كے اطمینان كال بیٹھ جاؤ گے یا پھر جا واقعہ ہے وہ بھی تفتیش كرن كی كشش كو گے یہ تو ممکن ہی نہیں یہ مثال کے جاؤ نا تو سی گل ضرور کرو گے بھی جانور نے آخرکار میرے پتر نو کھادا ہونا ہڈیاں تو نہیں چپا گیا ہوگا جا. چلو یار ویكھیے تھی کہڑی تھان ہے واقعہ پیش آ جاؤ گے چلو کم از کم اڈیاں سہی اڈیا نکٹا کر کے سے جنادہ پڑا گے جنادہ پڑھ کے دفن کرا گا یہ خیال پیدا ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. حضرت یقوب علیہ سلاطو سلام نے ایسی بالکل سرے کاروائی کی تھی ہی نہیں اگر آپ دی گل من جانے یا ایک فیصد بھی اعتماد ہوتا کہ واقع تگیڑ کھا گیا تے کم از کم آپ وہ موقع ہے موقع موقع موقعے تے پہنچتے جائے تے پہنچتے بھی چلو اگر گوشت کھاد ہڈیاں ہون گیا میری گل رہا یہ نہیں کیا مسئلہ ہے آواز دا مسئلہ آواز تھوڑی بھاری محسوس ہو ہوا کہ ٹھیک ہو جائے ویسے میرا گلا تھوڑا جہاں متاثر ہے ادھر ویکو حضرت یعقوب علیہ سلاطو اسلام آپ نے سیرے نہیں کیتی دوسرا رخ دیکھو حضرت یعقوب علی سلاطلام دے بیٹے یوسف علیہ السلاۃ اسلام کتنے گئے خود خو ن ٹھیک ہے وہ تو قید کی حالت سی مصر دے اندر جا کے فروخت ہوئے فروخت تو ہو کہ کتھے گئے بادشاہ دے محل دے بڑی تے خبر نہیں فرض کرو کم اج کم ادرت یوسفی سلاتو سلامی خات لکھ کے کہ دے, دے ابو جی گھبرایا جی نہ میں زندہ ہوں چلو چھوڑو, چھوڑو, چھوڑو, چھوڑو حضرت یوسف علیہ السلط اسلام جدو جی بادشاہ بن گئے اس بات کوئی خطرہ نہیں سی رہ گیا تی پچھان تیار ادو کرائی پہلی وارجی وار ہی نہیں ویسے اصول کیا بنتا کم از کم کم از کم آپ ہی خبر دے دے ابو جی نہ جی میرے جو جو سامنے رکھو ایک گل بڑی نمایاں ہو کے سمجھ آ پیسے امتحان ہے اور جتے پیسے حضرت یوسف پیغمبر بھی کہ میرے تھے امتحان ہے اللہ تعالی تسا خود اندازہ لگاؤ اگر رب رکاوٹ بھی اے جدائی تقدیر لکھی اگر اے نہ اکل اے ضرور کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کم از کم آپ نے پیغام ضرور بھیج د لہذا جی ہاں رب نے محبت رکھیے جئی پا بس میں بھی سبر کرا گا میرا بیٹا بھی صبر کرے گا واللہ المستعان اے ہجر و فراق ہجر صبر کرنا پڑا اور ہجرو فراخ صبر نا جاتا جدائی پی جی صبر کرنے پہ بڑا اور ما رب کو مدد منگنا وا رب سونا ساری مدد فرماوے اور سنو امتحان درد کامیابی نصیب فرما دے ان میں اگے گل چلانا غور نال گلا دے آؤ اور مولا تعالیٰ دے قرآن دیا حکمت والی بات دا سمجھے نو سمجھو ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ الله رب العالمين فرماده وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشراء هذا أولاب وأسره بذاه والله عليم بما يعملون حضرت علیہ کی اندر ایک پہلے بیان چکے فرمان اندر یوسف علیہ کر سلام کتنے اپنی اللہ قرآن مجید یوسف علیہ ایک سلام آیا پئی اپنا بندہ گلیا اپنا ترجمان گلیا بندے ہوتے سن جی اگے جا سجیوں پانی دا پتا کر کے پھر قافلے پانی لیا نے اپنا یار پانی دا پتا کر کے تھرائے دہڑے گزر گئے سن ادرت مر سلام تو سلام اندر نہیں جلیا انہ نے آخر پانی دا پتا کر کے آن دلوح انہیں ڈول سٹیا جدو ڈول پانی دی تہ تک پہنچے آئے رب العالمین جلا مجدل الکریم نے فرمایا وہ چبریلا اٹھا ساڑھے یوسف نو تیسے ڈول دے اندر بٹھا دے میری ایک گال میں سے سن سمجھ لاؤ ایک قرآن مجید بعض گلہ ہوندیاں نے جنہیں بطور تفسیر دے ہوندیاں نے بظاہر لفظہ نہیں چھ نہیں ہوندیاں کے آکے مفسرینِ کرام دے اقوال مختلف ہو جاندے سمجھ آئیے یہ نہیں آئی اُتھے اقوال گلہ مختلف ہو جاندیاں نے کالپتے کیا ہے کہ اگر, اگر،, اگر،, اگر،, اگر،, اگر،, اگر میں جو گل بیان کر رہے ہیں تو سا میرے تو یہ مطالبہ کر سکتے ہو تو کتھوں کر رہے ہاں <تصفح> اگر میری بیان کردہ گل تو تھوڑا جا ہٹویں گل ہو جائے واقعہ تو سا پھوڑا جا ہٹویں ہوئے تو اعتراض والی بات نہیں ہے مفسرین اکرام آیت دے اندر ایک آیت کئی کئی قول پیش کر دینے ایک دی تفصیل دے دی بعض اوقات اختلاف لہذا اگر ایسی کوئی تو آڑے سامنے دی تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں تو بولو سب حضرت نظر پئیے مولا تالا تخلیق دا عظیم شاہکار انسان جنوب فرمایا بڑے بڑے بشری تفسیر ہو ہیں یا بشری ایک مانا اے بشرا یعنی جہاں دے نال بندہ سی دا نا سی بشرا یا ہائے خوشی یعنی بشرا لفظی منا ہوئے گا ہائے خوشی لڑکا آ گیا میں تھا یا بشرا غلاب، یا بشرا دا گلا یہ تو لڑکا ہے پھر سنو یا بشرا ہا دا گلا بشرا عموماً اتو گل ہے کہ بچی کا نام اگر بشرا رکھ دو کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اگلی واری بیٹا نصیح فرمایا ہا دا غلام سمجھ نہیں لگی نہیں یعنی جو تو اعتراض نہیں کر سکتے جو میں سنیا پڑے آئے سامنے رکھ رہے عموماً نہ ہوئے زینب بشرا مریم بشرا پھر هذا غلام رب بیٹا دے گا جو ہے بولو سبحان اللہ واقعی دی میں بہت ہی تفصیل سے نہیں جانا چاہتا جی سمجھنے بڑے تفصیلی انہ دے ہو گئے دے اپنا سفر بہت لمبا ہو جائے گا توجہ بولو سبحان اللہ گلاب <تصفح> بما۔ اللہ <سؤال> خوشی ادا سونا ادا سونا لڑکا ہاتھی چڑھ گیا اگے فروخت کر اس او جہرا آیا سی نا پانی جلدی اللہ تعالی فرماندہ ولہی اللہ ما یا ملو جو کر رہے سن رب جان دے ہویا کیا جدو نے حضرت یوسف علی سلام کے اپنے رکھا ساڈے یوسف فرا کا کیا بنیا ہار دین موہ پا کے ہار بچ خوہ در موہ پا کے خو خالی خو خالی آس پاس کافلے نشانات نے جی اتائی کا سا مقصد کے ہو گیا پورا پورا یہ سب بھی چاہتے جب خوہ گے تو کو کوئی قافلہ لے جائے گا مگر مگر انہوں نے جین ایک خیال پیدا ہویا یہ نہ ہو سلام سلام ہاتھوں نکل جان نکل کے واپسی کتنے گھر ہی نہ پہنچ پہ لہذا پوری طرح کرنے کافلے والوں کے کول آیا جی سا غلام ہے جی خوبر ہتھی چڑھیا پہلے تو انہوں نے کی کال نہ لے لال نہ نہیں جی ہے کو منگ کول ہے یہ کہنے لگے بھی ویچنا ہی چاہنے کافل نے آخیا جی سیک مگر سڈے کو اتنا پیسے ہی نہیں اتنے سارا سامان خریدا اگیں لے کے چلے امتسر دی منڈیاں کے اندر سارے کو روپیہ ہی کوئی نہیں اتنے جا گے سامان ویچا گے پھر ہی کو چار روپیہ آنگ کھوٹے میں اے جائے. اللہ تالا فرماند ہے جی کافلے والے اتنے بھی کئی تفصیلات بن جانا نے میں ایک پیش کر رہا <کافلے> <مبارس> نےٹے <مبارس> <مبارس> <مبارس> <قرد> <مبارس> درما بدلے ویچ یا خرید لے. بدلے. آلے آلے آلے. نے بدلے لیا خرید والے یا پھر لوڑ یا تفسیر بنے گی کہ یوسف علیہ سلادو سلام کے حق کے اندر بے رغبت سن بڑے بے رغبت بڑے بے پرواہ سن یا تفسیر بنے گی آ جان روپیے لائے سنا روپیے روپیے بے دھیانی نہ کر بیٹھ توجہ تھوڑا جہ جا جاگو جا میں گل اٹھے گی ان شاء اللہ لوجیز توجہ ایک خاص گل سمجھ کی اللہ دے دے نا دے یوسف نے سلا تو سلاپ ہاتھوں نکل کے کتنے ابے کو واپسی نہ آ جان روپیے لے کے زہری بات اگلے پونجی سے گئی ہے جتے روپیہ لگے ہوئے نہ بندے اتھے ذرا بندہ دوائی لے کے آئے نا روپیہ نہ دے نہ چنگے روپیہ خرچ کی رکھتا ہے کہ لگے بھی یہ غلام سفر کیا نا تم سفر یاد رکھو یہ سارا غلام آپ ساری گلاوا دیا سن رہے ہیں چپ نےکوا نہیں آدھے نے یاد رکھو ایسا غلام سا تیچیا ہے ایک تے یہ خوابہ بڑیاں جھوٹیاں بیاں کردا تنخواہ بڑی آدی نے بڑیاں, بڑیاں جھوٹیاں موٹیا خوابا بیان کرد ہے اور دوسرا نس نہ جی دھیان جی کافلے والے جن جی رپیا خرچ کیا چنگا بلا یہ نہ نکل جائے نسنا توجہ ہے بولو اللہ اللہ تعالیٰ نے کے فروخت کی دی نہیں سی ہے ایسی جان چھٹے ابے تبجف والے ہے <تصفيق> گلنا باتا نے لمبیوں لمبیوں لکھیا لکھیا نے جانا نہیں چاہتا کیوںکہ قرآن مجید شریف سمجھنی توجہ ہے دی خاصی ضرورت بھی نہیں ہے اپنا قرآن مجید پڑنے گلاو اللہ۔ الله رب العالمين فرمان ده وقال الذي اشتراه من مصر لأمل براته اكرمي مثلا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مقنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأميل الحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا اور رب بیان ہے کہ جلام حضرت یوسف علیہ دا تو بادشاہ ولید نے رجانے ریان وزیر سی عزیز مصر آخیا جاتا تھی حضرت یوسف علیہ سلا تو سلام نریدا کی آپ کی گیا خریدے گئے, گئے, گئے بڑیاں بڑی تفصیلی جناب مصر نے حضرت یوسف والی سلا تو اصل خریدا تے خریدن دیا بڑیاں نے جدو آپ ویچیا جا رہا سی فروخت کیا جا رہا اس ویلے لوگا کا ہجوم لگا ہوا سی کے آیا کے آیا جہ لے کے بڈی مائی آئی سی جن سوتر دی ہٹی چکی ہوئی سی یا بٹی چکی ہوئی ایک وٹ سوتر دیتر اندر آٹا رکھا ہوا سی خریدار کی قطار یوسف کا مل سونے پی لگتا رو کے لگتا ہے بڈی مائی رو کے آخری مینو پتا لگیا جی رو یوسف کے حسن دا میں سمجھ گئی سا اے کوئی دنیا دا عام انسان نہیں اے کوئی رب دا پیارا ہے ٹی, ایدر ویخ، ایدر ویخ، ویخ، یاجی آٹے دلائے آئی آئی آو، آو، آو، چلو مینو بھی پتہ ہے میں خرید تے نہیں سکی کم از کم یوسف دے خریدارا دے اندر ساڈا نام پہ آ جائے گا یوسف رب کا خاص بندہ ہے چہرے موہرے کا قیامت والے دن یوسف علیہ دے دکھا گی میرا آ جاوے گا نا کرا واسے میں جناب والا اے پرات آٹے دی لے کے آئی ہوں خیر سونے جو عزیز مصر نے خریدا ہے مشہور ایون ہی ہے کہ سونے د ری نے بڑیاں بڑی گلا لیا ایک بار دو وار چار سونے گیا ہے حضرت یوسم لے چلا تو سر یہ مولا پلا خدر تقدیرا نے ہو اگر بندہ رب بندے دا مول بناوے گل کر, کر, کر, پہ کر گیا تھا 18 درم کھوٹے ادرت یوسف والی سلادو سلام کول جدو تیجی وار آئے سن انہوں نے آخ سو ادم لین واسے آیا کنک لین واسے آیا سارے کو روپیے میں مک گئے اے کھوٹے درم لے کے آیا وہی اوہی اٹھارہ کھوٹے درم سن بدلے یوسف گی خیر سونے کدے اٹھارہ یا اس تٹ جاتا فسری نے کرام نے مختلف اقوال لکھے نے سونے کدے ایرما کے بدلے وک رہے نے کدے رب نے مول بنایا ہے سونے نال آپ بار بار تولیا جا رہا ہے سجنا یہ درویش آزیز مصر جدو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا ہوں یوسف علیہ سلاد اسلام کی زندگی کی ایک ہوا رکھا ہے پریشانیاں وجہ الجھ جانا ہے کہ اپنے مولا تو دور ہو جانا آسانیاں اینیا ہوں سہولتیں ایدی نے راہت ای آسانی کا ہوتا ہے کہ بندہ والی سہولت والی شروع پہ ہوتی ہے پر جی کبھی نے لے رب, آو رب نال جوڑ کے روڈیں جدو سوکھے ہو جان رب تو دور ہو جائے جی رب ہاں جن طبیعت خوشی ویگ مولا نو بھول جائے آدھے آپ تو باہر ہو جائے وہ انسان نہیں ہے ہوں رب دا بندہ نہیں نیچ ہے سجنا یہ دے پیاریاں دیا زندگیاں نے رب لالمی گلنا بیان کر کے دسیا ہے دے گمراہی بھٹک جان دے سامان کوروڑا سامنے آئے نے جب دنیا بدل جاتی ہے دماغ ہل جی میں بیان جی دنیا دے دماغ ہل جائے دے دے دے یوسف کا جی سوکھا ویلا آئے پھر بھی سڈے یوسف دا کردار ہولا نہیں پیا پھر بھی عظیم ریا تو جو ہے سجنوں جل بونا سبحان اللہ اپنی گھر والی نو داستان شروع پہ اپنی گھر والی توجہ اپنی گھر والی سامنے یوسف والے سلام تو سلام اے لفظ بولیا آخر اکرمی مسوا میں جرا گلام لو گلام نہ رکھیں اکرمی مسوا ان بڑی عزت نہ رکھی یہ بڑے پیار نہ رکھیں ان بڑی تازی و تقیر نہ رکھی سارفانا میو لگتا ہے بڑی گل, گل جاندار نہیں سی کہ رب دبی آن والے وقت شاہ مصر کا بنے گا پورا مصرے حسن کا دیوانہ غلام ہو یہ گلت نہیں سی جانتا پر چہرے دے آرا من ویک کے آخر ہے دے نے من ویک کے انہیں آخیا انہیں آخیا اص او بنا لو گے یا اور پتر بنا لوا گے پتر پتر خیر میں ہوں علمی باس وال جانا نہیں چاہتا پتر بنا لو گے گور نال گل سمجھا جے تفسیر ایک کرتبی شریف در لکھ آئے حضرت حضرت عبداللہ ابن, ابن مسعود نے فرمایا سلا تھا تم مین فرسال نے لا کن نے آر ویخ گل کی کمال کر چیڈی شخصیات نے آرا کے ایک فیصلہ, فیصلہ بڑا ٹکانے لگیا سی بلکہ جو سوچیا اون بہتر معاملہ نکلیا پہلا فرمایا عزیز مصر داخنا اے بچا ہے بڑا نفا گا لگتا ہے بڑا قیمتی ہے اونے آرا کے کیسی بڑا قیمتی ہے پر دنیا جنہ قیمتی سمجھیا سی اللہ تعالیٰ نے کروڑ درجے قیمتی بنایا سی پہلا فیصلہ دوسرا حضرت شعیب علیہ سلاۃسلام دھی جد حضرت موسال سلاطو اسلام حضرت شعیب علیہ سلاطو اسلام دیکھ لے گئی سی کر دی میں اس کیا ہے اے مرد بڑا قیمتی لگتا ہے سور والا بھی ہے امانتدار بھی ہے عزت دے معاملے میں چخیانت نہیں کرے گا بی, بی نے آر ویک کے فیصلہ کیتا سی حالے تک السلام لی سلام نہیں سی ملی پر بی بی نے آر کے موسیٰ قلیم دے کلیم فیصلہ کیتا سی. دنیا نے ویخیا جی بارے بی آخری بی سی ابا یہ ملازم رکھ دینے رکھ لینے یہ بڑا چنگا بندہ ہے کیناط نے ویکیا رب لالمی نبوت دے کے آدھا کلیم بنا سی فیصلہ گئی ح مسعود فرما نے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نو جد دنیا تگے آرام والے آرامل آپ سرکار نے حضرت فروع کے آدم نو خلیفہ بنایا فرمایا میں نو آر دست نے امت نو فیدہ ہوئے گا میں نو آر دست دینے امت نو فیدہ ہوئے گا خیب دا علم میں نی جاندہ کل نو کی ہونائیں پر میں نو آر دست دینے عمر دینال اسلام نو فیدہ ہوئے گا نبی نی امت نو فیدہ ہوئے گا کائنات دیکھا جدوں فاروق اعظم جدوں فاروق اعظم خلیفہ بنے ائے کافروں نے بھی بننا پیا ہے اگر اگر اگر, اگر جِننی دیر تک فاروق اعظم نے بادشاہی کیتی ہے اگر ایں نا ویلا غور کر دیو دے پوری دنیا دے اسلام اسلام اجالا پھر میری گل سمجھ رہے ہو ادھر ویخنا توجہ شرابے آدی مصر نے آ کے کی آخیا آئے منو نفے کی امید لگتی ہے یا پتر بنا لوگے مکن یوسف دلال دلال اللہ ہے اصا پھر ویکو یوسف نو کتنا ٹھکانا دتا سی انہیں پاپ کے گھر تو کٹ کے حالات بگڑ جان سازگار نارائن تیرے خلاف ہو جان ایو دل نہ چھڑ گیا کر کہ بس ہر شاہی مو گئی ہر شاہی ختم ہو گئی برباد ہو, گئی، ہو اجر گئے اجڑ گئے اجڑ گئے،, گئے،, گئے نانا کی ہو ہے گود سرکار خار عزت ٹھہرے ہوئے والی نو مخو من آدی میرا امر غالب ہے میرا امر غالب ہے میرا امر غالب ہے راوا نے جلیل کر سوچیا ہے بلہ ہو گال بنا لا امر ہی میرا امر کدا ہے نے خوب چٹیا اثا شاہی گھر کے اندر پودا چڑیا ہے سوچیا پاپ تو دور گے اپنے پرا نولا کر گے اپنے پی خواب کی تعبیر پوری نہیں ہو گے مولا فرماتا واللہ ہو گال میرا امر غالب ہے جیڑی ترکیب نہ سوچی سی خواب پوری نہ اوہی ترکیب چڑیا او خواب دے پورا ہونا اکثر نا چلا اکثر لوگا دے دماغے چے گل نہیں آکثر لوگا دے دماغے چے گل نہیں دے گے سوچ تے لا نال تسلی نال جی اونچی سبحان اللہ اللہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا ولما مولا تعالیٰ فرمان دا اللہ رب الرا حضرت حضرت یوسف علیہ سلام سلام فلما پالا گاشتا ہوں جدو آپ جوان ہو گئے آ حکم تا سمجھداری بھی دکمت بھی دل اور علم ہے سبر کرن والے دینے اے جزا دے ایک گل سمجھ آسانیاں نہ لبتا اور لبدا ہے پریشانیاں نہ لبدا ہے جدو الجھنا بن جان بندہ صبر کر کے تبج کتاب علم پاسے رکھدا ہے دے چڈنے دے چڈنے ہوں ذرا تسلی نار میری گل نو سنیا سمجھا جے بل بلا شدہ آ تی نکمہ حکمت بھی دیتی ہے علم بھی دیتا ہے سجنا ادرو مولا تعالی علم حکمت کی گل کی چی اے رب دسیا ہے جب سمجھدار کردار ہے جدو علم آئے پھر امانتا امان نہیں ہوں پھر اس دیاں بربادیاں نہیں ہو ہاں سو اللہ العالمین دی نگاہ دی اندر حکمت والا بندہ کیڑا ہے علم والا بندہ کیڑا ہے اس آیت دنال میں آیات رو رلا کے تفسیر انشاءاللہ رزیز کوشش کرانگا اگلی وری بیان کرانگا پر ہون اگلی آیت رو پچھلی آیت دنال جو اور ناما رب نے خرمایا اسا علم ہے حکمت بھی دیتی ہے علم بھی دیتا ہے حکمت بھی نال معیار کیا معیار کیا ہوتا ہے, ہے اگر یہ معیار ہوا جی علم ہے اگر یہ معیار ہو سمجھا جی حکمت ہے اگر اے خبردار لکھ تنا ہونا نہیں ہوتا سمجھدار نہیں ہوا نہیں ہوا ربیسوج قرآن کو اخلاق سکھ انسانیت سبق سکھ یہ درویش انسانیت سبق سب دا سبق سبق دا سبق بنو فلما کے کچرا لبنا اگر لبنا ہے اللہ دلیا کو لبنا ہے ربارے نبیا کو لبن سونے جدو پھر کردار کندا ہے اللہ رب العالمین خرانے مجید درمیان فرما ہے رب نے فرمایا جس بی وجو جس بیار جس بی, بی گھر آپ نے آپ نو پسلان بڑی کوششا کیتیا رب نے تھی نہیں فرمایا جناب زلیخہ نے نانی لیا رب نے فرمایا جندے گھار بیچ رہیں دے انہوں نے بڑیاں گوششیں کی تھی کہ یوسف میرے ولوے کے اور میرے مقصد رو پورا کرے رب نے یہ گل کیوں کی تھی کہ جندے گھار بیچ رہیں دے کاؤں دور ہوئے پھر بھی بندہ اپنے آپ رو بچا نہیں ہے پر او شای جڑی ہار بھی سامنے ہوا بی گھر سو کدے کدار نظر پہ جی بندہ مڑ بھی اپنے آپ بچا حال ہے سونے کوال ہو اگو پوری کوشش ہوئے پوری کوشش ہوئے مائل کرنا متوجہ کرنا راغب کرنا. کون؟ فی جس بی گھر سن نبوبت تک امتحان ہے باقی تک کتا واڑ یوسف ہے دی ہے پر قسم خدا دی کر کے آنا نے کرام بی بی نے جنی بارہ بھی گلا کی کدے یوسف نہیں سلا تو اسلام نے اک بھر کے جناب زلخا پر اک اٹھا کے توجہ اک اٹھا کے کدے جناب زلخا وی ویخیا اللہ کے قرآن درد جہے الفاظ نے گہرائی مگر ادیواری ماڑا جہ لشکارا ویگ کے دنیا بے قابو ہو جاتے کمینا اندر جو ہے بس ہر شائع دل دیماغ خدا رسول نہ ماں پیاں دی پروا ہر شائع روڑ بھئی دینے اے مرد کتھو نے اے مردہ دے کردار دی عظمت رب کے سرانگج بیان کر دائے کہ بی بی نے ایک بارہ نہیں بار بار بار بار بار بار بار بار تیہے کون اللہ ہوا فی بہی تیہا جری حیر اکھا دے سامنے رہی دیئے تو سامنے بار بار بار بار من پمنے بہانے بھی ہر ویل اکا دے ایک بار بے بس ہو کے بہانے, دلال، اے توجہ بہانے دلال، سات کمرے دے کو ہی لے لفظ بولے، قالت ہے بہانے درمیان ایک کوٹری سی گئی جلدی کر بے خبر ہوئی جلدی اے لفظ جی دو بولی جے نبوت دی شان کی نو آخ باقی رب کا بندہ نے تنہائی بھی آئے کلا کمرہ شاہی محل ہے بادشاہ دی گھر والی ہے حسن جوانی بورا ہے تقاضا بھی بڑا شدید کے دیکھے درمیان جو آواز اٹھے قال اماز اللہ او بی بی میں تیرے وہ لگ کے اپنے نبر ناراض نہیں کر سکتا یہ شان نفست بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا سونیا مندر ترا سامنے لیا بار بار تکا ہے بار بار تھکا ہے پسلان دی کوشش ہے من سمیاں گلانٹیا جا رہا ہے در آوارگی پیدا ہو جاتی بندہ او ماڑا جہ پسل جانا ہے تصا جاند جانے ٹچ میر رکھے ہوئے نے جنہیں بھی آدھے آپ مرد بچا کے رکھ کئی بار آؤگل تل کی کئی بار آلتی لگی جاندی ہے پر یہ نبوت دی شان ہے اللہ دے نبی کا مقام ہے وہ سوجو بی, بی نے بڑی کوشش کی تھی ویلے بی اکھان دے سامنے آئے آخیر جدو مجبور ہو کے سات کمرے کو لائی تلدی کر دیر نہ کر چلدی کر دیر نہ کر اے جدو لفظ بولے نے ادرت سلا تو سلام جا جملہ بولیا ہے ربر خورا نے مجھے بیان فرمایا ہے رب نا پیارا لگیا ہے جملہ رب نوجوانیاں نہ تار نہ حضرت محمد بن ورزہ محاشرے کے اندر پاکیاں ہوں حیا ہوں اور فلما ویخیاں نے اور فلما دینا اندر جذبات ابھر تے خیالات غلط ہو جاندے نے انسان دنگر بن ہے انسان جانور بن ہے ماں پیو ودا ہے دین ودا سامنے برائی ویک کے سامنے ایاشی کا سامان کے سامنے فاسی ویک کے سامنے رانی وی لان وی کے ون سمنے کپڑے ویک کے چمکتے چہرے ویک کے ک بن کے دل دے بیان پیچھے رولنا پشل مارنا رب جا رب دے, پیارے و جدو ایسا مندر جرہ رب تو دے سامنے مومن بے بس نہیں ہوں مومن رب کیا دا قال مہاد اللہ بزرگ فرمایا مہاد اللہ اعوذ باللہ لا ہاؤلا بلا اندر پیدا ہو رہا برائی تو بچا بھی لانا چڑ دو بی بی نے آخیا ہے تلک جلدی کر جواب ملیا کال اللہ میں رب ترنا وا میں رب تنا منگنا وا ربا یہ کی ہے جواب ملیا والا کتا حکما علما جدو میں علمات علما تکمت نوازنا وا پھر کردار یہ جی ہے دنیا ویخ ویخ بی آشاس بھی کر کرتی ہے بابا بھی با با کرتی ہے تا کر کے بزرگاں لوگ نے ایک مثال دیتی ہے کہ کرج دیا دے تلبگار ہی نہیں رہ گئے دنیا تو ختم ہو گیا ڈاڈا کتا ہوا کتا ہو, کتا ہو چک پاوے بندہ چھڑا نہیں سکتا ہوں تی مالک نواز مارنی پیتی ہے مالک نو آماز مارنی پی بے آتا می آواز مارد جان چاہیے گندے خیالات کا چک, چک چھٹانا بڑا اوکھا ہو جانا ہے بندہ ادھر تھا چو کرے موڑو در ادھر تو چو کرے موڑو دھر ادھر تو چو کرے موڑو دھر چک بڑا سخت ہوتا ہے اے اے اے جان نہیں چھٹنی فورن مولا پکارے مولا کتے نے چک پا لیا پچا لاک تیرے میرے واسطے بھی پاک دا آتا ہے تمام فرما چھوڑے گا کالا اللہ کتنا عظیم جملہ ہے وہ سنو نبی نے فرمایا سی جدو پورے خیالات دل دوران طبیعت برائی وائل ہو جلدی کر لیا کرو سجنا ادھر شراب پہ نس پی کوئی نہیں میں اپنے رب نو راضی کرنے ایک ہے اپنے نفس نو راضی کرنا ایک ہے مولا نو راضی کرنا اپنے نفس نو راضی کرنے بڑیاں بڑیاں کوششاں کر لین کدی اپنے مولا نو راضی کرنے بھی محنت کد اپنے مولا نو راضی کرنے بھی کر ماد اللہ او بی بی میں رباں مگر ماں پہ گل تھی دوسری گلو ربی آخر نا مسو آپ نے فرمایا بیوی بی مین کم کوئی آخنی ہے کہڑا تیرا شوہر rabbī مینو پالن والا ہے میں گھروں بے گھر ہو گیا سا میں گھرو بے گھر ہو گیا ساسانا تھانے پالیا میں امانت خیالت کرا ہسالم پھر سالم پر جاگا ظالم کدے کام سالم کدے کامیاب نہیں ہوتے آپ نے فرمایا تریا ہے میں تھپا لاوا یہ کوئی انسان والا کم نہیں درویش کسی داغدار کرنا بڑا کمینے والا میں گھروں روٹیاں بھی اندر کھرایا بھی ہوئے عزت نہ رکھیا بھی ہوتی عزت والنا انزت تھپا لانا یہ کسی کسے سور کا ہی کم ہو سکتا ہے کسے انسان کا کم نہیں ہو عزت عزت جس نے روٹیاں بھی جنہیں کوٹیاں بھی کمئی نا جنہیں عزت نال رو گھر بھی رکھا ہے عزت نو تار تار کرنا دھبے لا دینا یہ بندرا لا کم کتوں ہے کمل کم انسان ایجنا کم نہیں کرے گا جڑا ماڑی جی قدر بھی پہچان والا ہو ماڑا جہ انسان عزت آخری قطرہ بھی اندر والا ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں لاف نے سما کیا سنیا ہوا ہے کہ حضرت یوسف اسلام نے ویکیا ہے روشن دان کے اندر یا چھت کے اندر حضرت یقوب پلی سلادو اسلام آپ <سؤال> صورت شریف ہوئی منہ پائی ہوئی باپ بھی نبی ہے بی بی لگ کے، اپنی چادراگڑا لو ارد کی میں میںنابے والا کوٹری پس گیا وا جنابے نے تفصیلات لکھا ہوا ہے کہ جنابے زلے دیوارہ اس, دیوار او سی اس دی دیوارا دنال گندیاں دیوارا گندیا تصویر بنا چھڑیاں سن کہ یوسف میرے تو بچن کی کوشش کرے چر بھی ویکے گا یہ دل کے اندر برائی دا خیال پیدا ہوئے گا پر مولا کی قدرت کیا ہے آپ دی نگاہ اٹھی وہ تصویر مٹ گئی اتنے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ خبردار سینے نہ چاہیے بڑا برائی والا کام کسی دیوار چ لکھا ہوا ہے خبردار سیاحت نو بھی جاندہ آپ نے ابو جی ہن کیا کرا فرمایا تو کام ہے ابا جی تالے لگے ہوئے نے فرمایا جہرا تک کر, کر دے جا مولا کا کرا ہوا مولا کر دے گا ہاں جو ہے سجنوج روکھنا بولو نہ سبحان بزرگ کڑھا ہے تو کر دے ہے جو تیرے کول ہو سکتا تے جو تیر ہو سکتا تے جہاں مولا کا ہوئے گا مولا کر چھوڑے گا مثال دینا ادھر ویکو فصل پکانی ہوا ذائقہ آن کی چاندنی آپ فصل پکی ہے, ہے،, ہے،, ہے، جناب دی دی پک والا ہاوا تورجی ہے وہ سجرو پر سونے پی پا سکنے ہاو میں گا سورج میں کھلا گا چن میں گا ہاں در ویگ سجنا ادھر تجر سب سلا تو سلام کم کر سر تو جدو حالات کے گھیرے کے اندر آ جائے رب تایوس نہ ہویا کر جو تیرا کم ہے کر دے جو مولا کا کام ہوئے گا مولا کر چھوڑے گا سوچھو ہے تا تاں بذرگان لوگان لکھے آئے آج بھی, بھی، اگر آج کوئی اینج دے بلامے دے اندر آ جاوے کہ عورت برائی دی دعوت دےوے جنرے لگے ہون رب دا قرآن دستائے دوڑا لائے وٹے چابیاں دی لوڑ نہیں ہوئے گی دوڑنا یہ نہ کم ہوئے گا تالے دوڑنا مولا دا کم ہوئے گا وقالت حیت قال قالمات اللہ اس ان شاء اللہ جی گل چلا گے اللہ تعالیٰ باہر گائے دو اللہ تعالیٰ نصف